مداد اردیے یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ دارتشن اسلامی الاوق شارجے میں ہے یہ مجھے آپ لوگ کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں یہاں عقیدے کے درس کے متعلق بات کروں اور یہ انشاءاللہ ایک ہی درس نہیں رہے گا بلکہ یہ بہت سارے دروس اور آج سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کے نام لے کر اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ ہر جمعہ ہر جمعہ جمعے کے دن ہر عشاء کی نماز کے بعد یہ انشاءاللہ یہ درس ہوگا عقیدہ کے ایک دو درس میں یہ بات نہیں ہو پائے گی عقیدہ ایک بہت ہی عظیم فن ہے اسلام اگر دیکھا جائے اسلام کے جو مادہ ہے یا علمی شریعت اس میں کئی باب ہیں ایک عقائد ہے اور عقائد ایک دو مسئلہ نہیں اس میں بلکہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس کے بارے میں ایک فقا ہے اخلاق ہے آداب ہے معاملات ہے تقریباً چار یا پانچ چیزوں سے یہ شریعت کے علم مشتمل ہے عقیدہ یہ سب سے اہم ہے عقیدے کے درس یا عقیدے کے جو مسائل ہے ایک دو درس میں کافی نہیں بلکہ انشاء اللہ پچاس تقریباً درس انشاءاللہ اللہ جو عنوان جو رکھا گیا ہے پچاس درس تک انشاء اللہ یہ ہوگا یعنی تقریباً ایک سال کے اندر یہ سارے مکمل مسائل ہوں گے ایک دو مسئلہ اس میں نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے کہ عقیدہ صرف چند موضوع ہے کہ اللہ سعالی پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان اور چند اور مسائل ہی سمجھتے حالانکہ عقیدے کے جو موضعی ہے بہت زیادہ ہے اور جو انشاءاللہ شاء اللہ یہاں بیان کیا جائے گا ہر ہفتہ انشاءاللہ ایک موضوع لیا جائے گا جیسا کہ ایمان کے مسائل ذکر کریں گے ارکان ایمان اور ایمان کے مسائل اور اس کے بعد شہادتیں اور شہادتیں اور ایمان کے مخالف باتیں یعنی وہ باتیں جو ایمان کے خلاف ہے اور مسلمان مسلمان اسلام مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں کون سی چیزیں ہیں تقریباً چھ سات چیزیں ہیں ہر ایک انشاءاللہ ایک خاص درس میں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ یہ قیامت کے مسائل بیان کریں گے قیامت کے ہر مرحلہ قیامت کی نشانیاں اور اس کے بعد جو قیامت کے منظر ہوگا جنت اور جہنم اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق صحابہ کلام کے حقوق اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اسی طرح اس میں جو مسائل جو بھی پیش کریں گے وہ جو خرافات یا بدعات جو مسلمانوں میں منتشر خاص کر جو عقیدے سے دخل ہے اور خاص کر جو ایام اور سال میں عموماً کیا جاتا ہے جیسا کہ مول نبوی ہے رجب ہے برات ہے یا کچھ بھی یہ مسائل ساری انشاءاللہ جو مسائل ذکر کیا جائے گا یہ کتاب اور سنت کی روشنی میں یعنی انشاءاللہ اللہ جتنا درس ہوگا ہر مسئلہ جو بھی بیان کیا جائے گا وہ کتاب اور سنت کے انشاءاللہ اللہ کے دائرے میں اور ان شاء اللہ کتاب سنت کی روشنی میں انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں جیسا کہ آپ لوگ کتابوں میں دیکھو گے کہ بہت سے مسائل ایسے جو بے بنیاد باتیں ہیں اور جو دماغ میں بیٹھتی نہیں لیکن انشاءاللہ جو بھی باتیں یہاں ہوں گی یہ کتاب اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہوگی آج انشاءاللہ یہ سب سے پہلا درس ہے اسی لیے اس درس میں مناسب یہ ہے کہ یہاں عقیدے کے مفہوم اور معنی بتایا جائے گا عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور یہ عقیدہ کہاں سے ہم لوگ کو سیکھنا چاہیے بہت سے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں کہ انسان کہیں سے بھی بتاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا جب دلیل پوچھو تو بتا نہیں سکتے ہیں تو اس کے مصادر بتائیں گے اور جو آج کل مسلمانوں میں گمراہی جو موجود ہے خاص کر اس عقیدے میں ہے اس کے اسباب کیا ہے اور اس کو یہ ختم کرنے کے لیے کیا حل اور کیا, کیا, کیا کرنا چاہیے یہ سارے مسئلہ انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں اور آپ لوگ تھوڑا میرے ساتھ صبر کریے کیونکہ یہ درس ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ تک یہ جائے گا آپ لوگ دل کھول کے بیٹھیے اور اچھی نیت کر کے بیٹھیے یہ نیت کر کے کہ ہم علم سیکھ رہے ہیں جیسا کہ آج کے خطبہ اگر آپ لوگ کہیں بھی اردو خطبے میں عربی خطبے آپ لوگ اس ہوں گے تو سارے مسائل علم کے بارے میں تھا اور سب سے اہم علم وہ علم عصری نہیں دنیاوی علوم حاصل کرنا تو جائز ہے لیکن علمی شریات دین کے علوم سیکھنا کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہے جیسا کہ کچھ عقیدے کے مسائل ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ عقیدے کے خلاف باتیں کیا ہے اور عقیدہ مضبوط کرنے کی باتیں کیا ہیں یہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اگر ہم لوگ اس کے لیے ٹائم نہیں دیں گے اور صبر نہیں کریں گے تو کیسے سیکھ پائیں گے تو اس لیے آپ لوگ سے گزارش کہ آپ لوگ صبر کریے اور انشاءاللہ غور سے سنیے اور درس کے اختتام میں انشاءاللہ آخری میں سوال جواب کے سلسلہ ہوگا جیسا کہ خاص کر اس موضوع پہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا خاص کر اس مسائل پہ تو پوچھ سکتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ ہم لوگ آج کل زیادہ تر سنتے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہے میرا عقیدہ صحیح ہے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور خاص کر عقیدے کی اہمیت یہاں خلیج میں عمارات میں یا شارجے میں یا اسے مساجد میں اگر آپ آؤ گے تو زیادہ تر یہ موضوعات چھیڑتے ہیں ہم لوگ کے ملک میں کم, کم عقیدے کے مسائل بیان کیا جاتا ہے زیادہ تر آپ دیکھو گے عام مسائل ذکر کیا جائے عقیدے پر اتنا زور نہیں لگاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے عقیدہ اصل عربی لفظ ہے اور اس کے اصل مادہ عقدہ یا اس لیے ہم لوگ عقدہ کے مطلب کسی چیز میں ہم لوگ کی ہیں عقدہ اصل کے مطلب ربا کہ اس کو باندھنا اس کو جوڑنا یہی اصل ہے اس لیے آپ کسی اگریمنٹ میں جب کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے کرایہ دینے کے لیے تو اوپر لکھا تھا ایجار کہ ایجار, ایجار کی اگریمنٹ ہے تو اگریمنٹ کے مطلب کہ آپ اور مالک کے ساتھ آپ کی یہ جوڑی بن جاتی ہے اور آپ ایک معاملے میں آپس میں پھنس جاتے ہیں تو اس لیے عقادہ کے مطلب اثر ربط کرنا کسی چیز کو جوڑنا تو اس لیے عقاعہ اور عقیدہ اس لیے پڑ گئے ہیں کیونکہ یہ جو مسائل ہے یہ دل میں ویسی بیٹھ جاتی ہے اور مربوط ہو جاتی ہے گویا کہ کسی نے اسی کو صحیح سے باندھ دیا اور اس کو کھولنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتا ہے اسی لیے جیسا کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے اب کسی کو بھی یہ جو عقیدہ رکھنے والا ہے اس کو کتنا بھی سمجھاؤ کہ اس کے خلاف باتیں کچھ بھی بتاؤ وہ یہ باتیں نہیں نکل سکتی کیونکہ یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس لیے یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو عقیدے کا مطلب پختہ پختہ یا یہ پختہ مسئلہ یا مضبوط بات اگر یہ بات میں بیٹھ جاتی ہے تو گویا کہ یہ دل میں اس کو باندھ دیا گیا ہے اس, لئے اس کو نکالنا مشکل ہے یہ اصل اس کا مطلب ہے لیکن شرعی طور پر عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے اور یہ چھ چیزوں کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرے کسی کو بھی ارکان ایمان کہتے ہیں تو عقیدہ اور ارکان ایمان دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے اگرچہ چی اس میں متعدد مسائل ذکر کیا گیا ہے لیکن جتنا عقیدے میں مسائل ہے یہ چھ باتوں سے اس سے یعنی ڈ... اس کے جگاڑ ہے اسی سے متعلق ہے آپ کوئی بھی اسلام میں مسئلہ دیکھو گے چاہے جہاں کے مسئلہ ہے تصل کے مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہے کے مسائل سب کچھ یہ چھ چیزوں پر یہ مربوط ہے تو یہ عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر یوم آخرت اور کیا ہے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لائے اور اس کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرے یہی عقیدہ ہے جس کے جس کے دل یہ چھ چیزوں پر مطمئن رہتا ہے اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ثابت ہوا ہے اس طرح ایمان لاتا ہے تو اس کا عقیدہ مکمل ہے لیکن اگر کوئی جو شریعت میں ثابت کوئی بات ہو چکی اس مسائل کے متعلق اور کسی کے دل میں وہ سمجھ نہیں ہے یا اس کے خلاف سمجھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھو اس کے عقیدے میں خلل ہے عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے کیونکہ یہی اصل نجات ہے عقیدہ بغیر اگر کوئی صحیح نہیں کرتا تو اس کو نجات حاصل کرنا اس کے لیے مشکل کام ہے اسی لیے عقیدے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی جیسا کہ اہمیت مزید ابھی ذکر کریں گے یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ کہاں سے سیکھنا چاہیے اس کا مصبر کیا ہے اس کے مصدر دو ہی چیز ہے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف دو چیزوں سے ہم لوگ عقیدہ لے سکتے ہیں کوئی کہے گا تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہیں گے نہیں کہنے والے تو سب کہیں گے لیکن عمل میں دیکھو لوگ الگ الگ عقیدے پہ ہیں آپ دیکھو گے جیسا کہ ہم لوگ کے یہاں جو پیر مزار والے ہیں ان لوگ کے پیروں سے دیکھو ان لوگ کے پیروں کے ساتھ اگر بیٹھو تو بہت سارے احکامات اور بتائیں گے خوابوں کے ذریعے سے کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا مجھے یہ بتائے کہ یہ کرو فلا پیر فلا غوث اعظم مجھے ملے ہم ہم سے ملاقات کی اور مجھ سے بتاتے کہ فلا آدمی سے یہ کہو یہ کام کرو اور یہ قبر کو پختہ کرو اسی لیے خواب کے ذریعے سے آج کل لوگ بہت ہی بہت سے لوگ اپنے عقیدہ رکھتے ہیں اور اس طرح بے قوفی سر لوگ کرتے ہیں اور اس کو تصدیق بھی کرتے ہیں اسی لیے جو لوگ اس چیز کو ماننے والے ہیں اگر پیر بابا کہہ دیا مثال کے طور پر کہ یہ میں نے قوام میں دیکھا تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تمہاری یہ مصیبت آئے گی یہ ذبح کرو دو گائے ذبح کرو تو آپ کی مصیبت ختم ہوگی تو یہ دیکھو گے یہ آدمی کیوں کہ عقیدہ اس کے غلط عقیدہ اس پر اس کے لگ گئے اسی لیے وہ فوراً جا کے ذبح کر کے پیسہ اپنے جان بچانے کے لیے کرے گا حالانکہ یہ آیا یہ چیز قرآن اور سنت کے ذریعے سے نہیں آئے تو اس لیے یہ مردود ہے اور بہت سے عقیدے کے مسائل میں اسرائیلیات سے لیا گیا ہے اسرائیلیات وہ باتیں جو بنی اسرائیل نے بتائی ہیں ہم لوگ کی اسلام اور کتاب و سنت میں نہیں ہیں ایسی باتیں ہیں جو اس بنی اسرائیل بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی جو باتیں ہوتی ہیں اگر وہ ہم لوگ کے شریعت سے ہم لوگ کے شریعت موافق خطوط پر عمل کریں گے کیونکہ ہم لوگ کے شریعت میں ہے اگر خلاف ہے تو رد کریں گے اور اگر اس کے صداقت کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے تو نہ اس کو جھٹلائیں گے نہ اس کو ہم لوگ اپنائیں گے یعنی وہ آج سے اپنے جگہ پر رکھیں گے اور اس کو روایت میں کبھی ذکر کریں گے لیکن اس پر معتمد عقیدہ نہیں کر سکتے بہت سے مسائل ایسے ہیں خاص کر غیبی مسائل فرشتوں یا کچھ مسائل بنی اسرائیل کے پاس اس چیز کے علم ہیں لیکن ہم لوگ کے شریعت میں وہ تفصیل نہیں آئے تو اسی لیے ہم لوگ بھی اس مسائل کو چھیڑیں گے نہیں نہ زیادہ ان لوگ سے لیں گے بلکہ ہم لوگ کے دو اصل مزدور ہیں کیا ہے کتاب اللہ و سنت نبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں کہ میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم لوگ اس پر عمل کرو گی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے کیا ہے اللہ سب کی کتاب اور کیا ہے میری سنت یہ اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتاتے تم جو بھی میری سنت میں ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں اور میں آتا کمر رسول صلی اللہ کے رسول سے روکتے ہیں اس سے باز آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرماتے ہیں پمن طبی بلائے کہ میری خدا میری اگر کوئی میری جو نازل کردہ کتاب ہے یا اللہ کے رسول کے شریعت اگر کوئی ماتا خدا ہنسی وہی مراد ہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا یعنی کبھی اس کو گمراہی دنیا میں بھی, بھی نہیں ہوگی نہ آخرت میں تو اسی لیے شریعت کے سارے مسائل صرف عقیدہ نہیں عقائد بھی ہم لوگ کتاب و سنت سے لیں گے فقی مسائل بھی نما پڑھنے کا طریقہ روزہ رکھنے کا طریقہ یا کوئی اور مسئلہ جو بھی دین میں ہے وہ کتاب اور سنت سے لیں گے جو کتاب اور سنت میں ثابت ہے وہ لیں گے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم لوگ چھوڑیں گے اخلاق کے مسائل میں بھی ہے حتیٰ کہ آداب میں بھی ہر مسئلے میں کیونکہ دین کے مسئلہ ایسے ہیں علماء کہتے دین کے مسائل توقیفی ہے توقیفی کے مطلب کہ جب تک قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے جب تک ہم لوگ توقف کریں گے ہم لوگ اس میں رک جائیں گے اس میں آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ جب تک قرآن اور سنت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو نہیں لے پائیں گے کیونکہ قرآن یہ اسلام کس کا دین ہے ہم کو سوچنا چاہیے اللہ کے رسول اللہ رسول تعالیٰ کے دین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یہ ہم لوگ کے آبا ہم لوگ کے علماء ہم لوگ تو تابع ہیں ہم لوگ اصلم نہیں ہیں تو اسی لیے ہم لوگ جو بھی بات کے ہم لوگ کو کہنا ہے وہ کتاب اور سنت کے موافق ہونا چاہیے اور جو بھی کتاب اور سنت سے ٹکراؤ ہے تو اس کو ہم لوگ ادب کے ساتھ اس کو رد کریں گے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعہ, یہ اس کی اہمیت کیا ہے عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدہ سیکھنے کی کیا اہمیت پہلے اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسلام جو عبادت اعمال ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کا دو حصہ ہے ایک کہتے اعمال القلوب اور ایک کہتے اعمال الجوار اعمال القلوب یعنی وہ اعمال جو دل سے اس کا تعلق ہے اور وہ عبادت ہم لوگ دل سے کریں گے ہاں اس کا اثر عبادتوں میں ہوگا لیکن اصل اس کا منشا دل ہے مثال کے طور پر اور اس کو عقیدہ کہتے ہیں یہی کو عقیدہ کہتے ہیں جو بھی عبادت جو بھی کوئی بھی عمل اگر اس کا تعلق فوراً دل سے ہے اور خالص دل سے ہے تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں مثال کے طور پر توکل کرنا انسان جب اللہ توقل اللہ پر توکل کرتا ہے یا اللہ غیر اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ بدن پہ نہیں ہے وہ دل میں ہے جب محبت کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا عمل کہاں دل میں ہے لیکن بدن پہ ظاہر ہوتا ہے اسی طرح خوف رکھنا اللہ سے خوف رکھنا خشیت رکھنا تقوا کرنا یہ اعمال میں ظاہر ہوتے لیکن اصل اس کا منشق کہاں ہے دل ہے تو ہر عمل جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور اس کو اصول الدین کہتے ہیں اسی کو فقہ اکبر کہتے ہیں اور اسی کو مسائل ایمان کہتے ہیں اور یہ علماء اس کو تشویح کرتے ہیں کسی بنیائی کسی بلڈنگ کے بنیاد سے تشبیح کرتے ہیں اور دوسرا جو دو اسلام کے حصہ ہے وہ اعمال الجوار جس کو عبادات کہتے ہیں بدن کے جو اعمال ہیں آپ نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہو قرآن پڑھتے ہو حج کرتے ہو طواب کرتے ہو ذبح کرتے ہو یہ ساری چیزیں اگرچہ چی اس کے اصل منشا تو نیت ہے اور یہ دینیت دل میں ہے لیکن عمل وہ زیادہ تر وہ بدن سے ہوتا ہے تو اس کو عبادات کہتے ہیں تو دین کے دو حصہ ہیں ایک عقائد ہے اور ایک عبادات ہے عقائد کو اصول بھی کہتے ہیں بنیاد اور عبادات کو فروع کہتے ہیں فرق اور یہ مثال علماء اس کو یوں کہتے ہیں جیسا کہ کوئی عمارت ہو آپ اگر کوئی گھر بنانا چاہتے ہو تو پھر گھر دو حصے سے وہ بناتے ہو ایک بنیاد ڈالتے ہو اور ایک اوپر آپ کمرے بنائیں گے خوبصورت بنائیں گے اگر کوئی انسان بغیر بنیاد کے کوئی عمارت قائم کرتا ہے تو یہ عمارت کچھ دن بعد وہ گر جائے گی صحیح کہ نہیں اور اگر کوئی صرف بنیاد بنا کے چھوڑ دیتا ہے تو سارے لوگ کہیں گے بےقوب آدمی ہے پتہ نہیں ایک بنیاد بنا کے کیوں چھوڑ دیا یا تو تم کچھ مت بناؤ یا تم مکمل بناؤ تو اسلام بھی اس طرح ہے دونوں اسلام کے لیے دونوں ضروری ہے ایک آپ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اور جنت پانا چاہتے ہو تو آپ بنیاد بھی مضبوط رکھو اور عمارت بھی خوبصورت رکھو یعنی اپنے عقیدہ کو بھی مضبوط رکھو اللہ سے اپنے تعلق صحیح طریقے سے رکھو جس طرح قرآن اور سنت میں ثابت ہے اور جو مسائل ذکر کیا جائے گا اور امارت بھی عبادات بھی آپ اچھے طریقے سے کرو اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان جیسا کہ ابھی مثال دیا گیا ہے اگر کوئی انسان صرف ایمان رکھتا ہے اور نیکی نہیں کرتا ہے تو کیسے ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان اور آج کل بہت سے مسلمان اس طرح ہیں نمانے پڑھیں گے روزانے رکھیں گے برائی کرتے رہیں گے عورتیں بغیر پردے کے ساتھ جب سلتی ہیں اگر کوئی ٹوکتا ہے تو کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ایمان تو دل میں ہے کہیں گے جب دل میں ہے تو اس کا ظاہر کیوں نہیں کرتے ہو ظاہر کروگے عبادت کے طور پر اور اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے لیکن اس کے بنیاد کمزور ہیں غلط اس کے عقیدہ ہے تو فائدہ ہوگا نہیں آپ دیکھو کہ کفار مکہ مکے میں لوگ عمرہ بھی کرتے تھے حج بھی کرتے تھے حجی وہ کھانا کھلاتے تھے صدقات بھی کرتے تھے کمزوروں کو مدد کرتے تھے وہ لوگ بہادر تھے کمزوروں کو مدد کرنے کے لیے اپنے جان بھی دیتے تھے اور اچھائی میں سب سے بہت ہی آگے تھے اسی لیے اللہ کے رسول حسم کیا فرماتے انتم امام کار اخلاق کے مجھے بھیجا گیا ہے صرف تاکہ اخلاق کو مزید اس کو بڑھاؤ یا اس کو صحیح یعنی موجود ہے ان لوگ کے اندر لیکن اس کو صحیح کرنے کا اصل یہی اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تو اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا ہاں ہاں تم لوگ روزہ بھی رکھتے ہو روزہ بھی کبھی بھی رکھتے تھے صدقات بھی کرتے ہو عمرہ حج بھی کرتے ہو تو تم لوگ خیر پہ ہو مسلمان ہو اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ تم لوگ بن کے اللہ کے رسول نے ان کے خلاف بھی عمل کیے اور یہ ایک سال بھی ہوا کہ اللہ کے رسول اعلان بھی کروائے کہ آج اس سال سے کوئی مشرق مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئے گا نہ تواب کرے گا نہ حج کرے گا کیوں منع کی ہے کیونکہ یہ کرنا اس کے لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ نیکی بغیر ایمان کے کبھی فائدہ نہیں ہے اور صرف ایمان لانا امان صالح اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی بے غلط ہے اس لیے ایمان کے مطلب علماء نے یہ بتائی ہے المان ایمان کے تین جز ہیں اور تینوں ضروری ہیں ایک کیا ہے دل میں عقیدہ رکھنا آپ عقیدہ رکھو صحیح رہنے چاہیے اللہ کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں ہر چیز صحیح ہونا چاہیے اور زبان پہ اس کو تصدیق اور اس کو لانا چاہیے اعلان کرنا چاہیے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو اللہ اللہ پڑھنا چاہیے آج کل ہندو لوگ بھی مانتے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ لوگ بھی کہتے بھگوان وہی پیدا کرتا وہی دیتا وہی منع کرتا سب کچھ لیکن جب تک وہ لوگ لا اللہ زبان سے پڑھیں گے تب تک مسلمان نہیں ہوں گے اور تیسرا یہ ہے کہ عمل صالح بھی ہے اس لیے آپ قرآن کی جب بھی کوئی بھی آیت دیکھو اللہ ہمیشہ کیا پرما تھا ان اللہ اتفاق کرتے تھے کہ آگے کچھ کہتے تھے ایمان کے ساتھ کیا کہتے تھے جہاں بھی دیکھو ان الدین آمن و عامر یا اسی ولدین اسی طرح عامر الحاط جب آپ دیکھو گے کہ جہاں بھی اللہ ایمان کے ذکر کرتے ہیں اور ایمان دل سے ہے اور یہی پہلے جزے جس کو بنیاد ہم لوگ نے کہی ہے اور دوسرا عمل صالح جو عبادت جس کو کہتے فرو ہے تو اس لیے یہ دونوں اسلام کے لیے ضروری ہے اسار کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک کافی ہے دونوں میں کون اہم ہے دونوں مہم ہیں دونوں میں کہیں مہم ہیں اگرچہ اصول اور عقائد یہ زیادہ اہم ہے یعنی اگر کوئی انسان عقائدے کے مسائل میں غلطی کرتا ہے تو اس میں اللہ معاف نہیں کرتے ہیں خاص کر کچھ اہم مسائل ہیں اس میں معاف نہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی عقیدے میں اللہ سے ایمان میں خلل کرتا ہے یہ کہتا کہ مجھے پتہ نہیں کہ فرشتے تھے کہیں گے معاف نہیں آپ کو ایمان لانا چاہے فرشتوں پر اگر کوئی کہتا ہے کوئی نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کہیں گے یہ جہالت تمہیں اس میں معاف نہیں کیا جائے گا لیکن عبادات میں اگر غلطی ہوتی تو اللہ معاف کرتے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے سو گئے نہیں اٹھ پایا تو معاف ہے کہ بعد قضا کرے کوئی روزہ مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے تو بعد مقضہ کرے تو اس کے لیے چھوٹ ہے اگر مکمل نہیں رکھ سکتا ہے تو اس میں معافی اللہ اس میں معاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل سے نہیں ہیں عقیدے کے مسائل کیونکہ دل سے ہے جب تک آپ کے دل میں سوچ سمجھ ہے اور ہر چیز سمجھ سکتے ہو تب تک آپ پر واجب ہے کہ آپ یہ عقیدہ اپنے صحیح کرو تو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کے دو حصہ ہیں ایک اعمال اور دل کے اعمال جسے عقیدہ کہتے ہیں اور دوسرا اعمال الجوارح یعنی بدن کے اعمال اور وہ بھی ضروری یہ دونوں سے کسان کو نجات حاصل ہوتی ہے اگر دونوں میں اگر کوئی انسان دونوں دونوں میں سے کچھ چھوڑتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے اور اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ عقیدے کے مسائل اہمیت کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا سب سے اہم عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ابھی مثال میں نے کفار مکے دی ہے اگر کوئی انسان عقیدے میں خلل کرتا اور آج کل عقیدے میں بہت ہی بڑا خلل اور عقیدہ کے بہت بہت سارا مسائل بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں مومن ہو کر مسلمان ہو کے آپ دیکھو گے درگاہ والے کتنا ہیں وہاں جا کے روتے ہیں سر پٹکتے ہیں ذبح کرتے ہیں نظر نیاز کرتے ہیں حالانکہ یہ ساری عبادات اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں ان کے عقیدے میں خلل ہے بہت سے لوگ اسلام یہ شرک نہیں کرتے ہیں لیکن اسلام کے مسائل پہ یعنی شک کرتے ہیں اور ہر چیزوں اعتراض کرتے ہیں جیسا کہ آپ کچھ محروک ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں یا اسلام پر مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بھی عقیدے میں خلل ہے ضرور نہیں کہ عقیدے کے خلل صرف شرک میں ہے شرک ایک, ایک ایک ایک ایک صورت ہے ورنہ اس کے علاوہ بہت سے بہت سارے مسائل ہیں تو عقیدے میں اگر کوئی خلل کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا سارا اعمال برباد ہے کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ مرتد علما فیصلہ کرتے کہ مرتد ہے کیونکہ اس کے عقیدے میں مکمل خلل ہے تو پھر اس کے کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا اسی طرح انسان کے نجات کب ہوگی جب اس کے عقیدہ صحیح ہوگا عقیدہ غلط تو اس کی نجات نہیں ہے اور تمام انبیاء کے اصل یہی دعوت ہے انبیاء علی مسلط و اسلام کو اللہ نے بھیجی ہے اور انبیاء کے بارے میں شرح خاص درس ہوگا کتنا تعداد ہے عموماً انبیاء کے تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو یہ انبیاء جتنا امبیا اللہ نے جتنا انبیاء کو اللہ نے بھیجا سب سے پہلے دعوت کیا کرتے تھے کبھی نہیں یہ لوگ آتے تھے کہتے نماز پہلے پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کرو سب سے پہلے کام ان کے کی کام کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے توحید عقیدہ صحیح کرو یہی اس لیے آسم ہے اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو اللہ کے رسول کتنا سال تک نبی تھے کسی کو یاد ہو سال تیئیس سال دس تیرہ سال مکے میں اور دس سال کہاں مدینے میں اللہ کے رسول وسلم پر نماز کا فرض اللہ نے کی تقریباً ہجرت سے تین سال پہلے یعنی اللہ کے رسول کے نبی ہونے کے دس سال بعد زکات کا فرض کیا گیا حج کا فرض کیا گیا زکات اور روزہ سندو ہجری میں یعنی اللہ کے رسول کے پن... نبی ہونے کے پندرہ سال بعد حج کر پرز کیا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم کے امتقال ہونے سے ایک سال یا سوا سال پہلے اور ایسی ہر مسائل آپ دیکھو گے عبادات اللہ مدینہ میں پرس کی ہے اور تیرہ سال تک اللہ کے رسول نے دعوت کی صرف عقیدہ مضبوط کر رہے تھے تو اسی لیے آج کل ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں علماء کو یہی کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ بہت سے لوگ ہیں یہ لوگ صرف عقیدہ لے لے کہ ہمیشہ عقیدہ ہر چیز میں شرک بدات کبھی وہ لوگ یہ مسئلہ نہیں دیکھتے کہیں گے وہ بھی ضروری ہے لیکن اگر کوئی انسان کے کسی انسان کے عقیدہ خراب ہے تو نماز و روزہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے تو اس لیے مین عقیدہ ہے اگر کوئی انسان جسے بتا گا کہ اس میں خلل کرے گا عقیدے میں تو اس کی ساری عبادت باطل اور اگر اس کی عبادت اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس سے اگر کم عبادت بھی ہو تو اللہ خطا فرما اللہ قبول کرتے ہیں اللہ کے اصول حدیث ہے منماتا لائو شرکب اللہ شی ارک جو بھی شخص مر جا مرتا ہے اور اس کے حال یہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسا شاہی دوسری بات میں ہے کہتے کہ اللہ کے رسول ان یعنی اگر وہ زنہ کی ہے چوری کی ہے تو جنت میں جائے گا اللہ کے رسول کہا ہاں اگر چوری بھی کی زنا بھی کی ہے لیکن شرک نہیں کیے تو جنت میں ضرور جائے گا لیکن عذاب پانے کے بعد جنت میں جائے گا اور جو بھی انسان کوئی بھی انسان اگر شرک کرتا ہے کتنا بھی نیکی کرے گا تو نیکی بات باطل اور اللہ کے رسول فرماتے من عیوشر یشرک ہی شیعان دخل نار اور جو شرک کرتا ہے کبھی وہ یعنی جہنم میں جاتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ قرآن میں خود اللہ فرماتے ہیں یشرک باللہ کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ ہو ار کہ اللہ ساتو اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے تو حرام کے مطلب یعنی کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا یہ کس کا انجام ہے یہ جو شر کرتا ہے اگرچہ اللہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے غیر مسلمان اگر وہ شر کی ہے اللہ کے ساتھ تو شر کے ساتھ اللہ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے عموماً یہ اللہ میں حدیث کہ اللہ کے رسول الماتی کی قیامت کے دن حضرت ابراہیم اپنے والد آدر سے ملاقات کریں گے اور وہ کہ حضرت ابراہیم جب دیکھیں گے کیونکہ والد جہنم میں ہے تو کہے گا کہ میں نے تم کو نہیں سمجھائی تم کو میں نے نصیحت کی تم مجھ پر ایمان لے آؤ تمہاری نجات ہوگی تو کہے گا والد کہ اب میں تم پر مسلمان ہو جائے تمہارے ساتھ ہو جاتا تو حضرت ابراہیم خوش ہو کر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حضرت اے میرا والد اب مومن ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم آپ نیچے دیکھیے پھر ان کے, ان کے والد کو کھینچ لیا جاتا ہے اور کسی جانور بڑے جانور کی شکل میں رکھا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم سے اللہ فرمائیں گے کہ اے ابراہیم تم کو پتہ نہیں ہے کہ جو بھی ساتھ میرے سرف شرک, شرک کرے گا اس کے لیے اللہ کبھی maaf نہیں کریں گے یہ امن نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیسے کہیں گے کہ یہ قران کی جتنا آیات ہیں آج کل ہم لوگ کے یہی ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کہ شرک مت کرو وہی آج پڑھتے ہیں جو مشرکو پر نازل ہوئی ہے کہیں گے تو مشرکو پر ہے ہم لوگ پر کیوں تم لوگ کہیں گے اللہ کے رسول کبھی نہیں کہیں یہ مشرقوں کے لیے ہے اور یہ مومنوں کے لیے بلکہ اللہ قرآن کیا فرماتے ہیں قبل کے رسول آپ پر یہ وحی نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جتنا رسول تھے ان پر یہ وحی نازل کیا گیا ہے اگر تو شرک کرے گا تو تمہارے سارے عمل باطل ہوگا یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول سے شرک تو تصور نہیں ہے لیکن اللہ یہاں بتاتے کہ اے اللہ کے رسول تمہاری بھی گنجائش نہیں ہوگی تو ہم لوگ کی کیسی گنجائش ہوتی تو اس لئے شرق کے ہے تو اسی لیے شرک معاملہ اور سب سے بھاری یہی ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم لوگ عقیدہ سیکھیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے بہت سے لوگ بچوں کو سکھاتے نہیں چھوٹا اس کے دماغ کیوں خراب کرتے ہو کہیں گے نہیں اللہ کے رسول وسلم بچوں کو بھی عقیدہ سکھاتے تھے آپ دیکھیے ایک بار اللہ کے رسول سلم مدینے میں ان کے پاس ایک گد... اللہ کے رسول گدھے پہ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ چچے عبداللہ بن عباس اس وقت وہ سات سال کے تھے 8 سال کے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے تھے اللہ کے رسول مدینے میں تھے اور ان سے یہ کہتے <تصفح> اے غلام میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اور اللہ کے رسول کو عقیدے کے مسائل سکھائے کہ اللہ کی حفاظت کر اللہ تمہاری حفاظت کریں گے جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو جب تم یعنی مدد مانگا تو اللہ سے صرف مانگو اور تقریریں سب کچھ لکھ چکی ہے اگر ساری امت تمہیں نقصان تمہارے ساتھ تمہیں نقصان پہنچانے چاہتے ہیں تو نہیں پہنچا سکتے اللہ کی جو اللہ نے لکھی ہے یہ اللہ کے رسول کس سے سکھاتے ہیں چھوٹا بچہ کو اسی لیے ہم لوگ کو بھی بچوں کو یہ مسائل ہاں پوری مسائل ہم نہیں سکھا سکتے جو تفصیل نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن اہم مسائل سکھانا ضروری ہے کیونکہ آگے آپ کی زندگی کیا آپ کی زندگی کی کیا بھروسہ ہے اور اگر بچے کو ابھی نہیں سکھاؤ گے تو ہو سکتا خما خاصا کہیں بھی جائے اور اس کے دل میں وہ باتیں بیٹھ جائے اور محبت ہو جائے تو اس لیے ابھی سے سکھانا چاہیے اور ابھی سے اس کے مسائل ایمان کے مسائل اس کے دل میں بیٹھانا چاہیے اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے آج کل جیسا کہ بتایا گیا کہ مسلمان کے احوال اگر دیکھا جائے دنیا میں اکثر مسلمان بلکہ میں کہتا ہوں نبے مسلمان جو ہیں نبے نبے میرا خیال میں ہے اگر نبے نہیں تو کہ اسی پرسنٹ مسلمان دنیا میں ایسے جن کے عقیدہ خراب ہیں مکمل کچھ کے خراب ہیں کچھ لوگ کا آدھا خراب ہے کچھ لوگ کے کچھ بھی یعنی کچھ اندر، کچھ ان لوگوں کے اندر کچھ خرابیاں ہیں اور یہ عقیدہ صحیح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ خود ہی فرماتی قرآن میں من الارض عن اللہ, کہ اللہ کے رسول اگر سر زمین کے اکثر لوگ کی تباہ کرو گے تو اکثر لوگ آپ کو گمراہ کریں گے تو بہت سے لوگ غلط کام کریں گے جب کچھ کہتا کہ سب لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ہم سارے لوگ علما یہ کہتے کہیں گے لوگ اگر ساری دنیا جمع ہو, ہونا چاہے اگر جمع ہو جائے اور باطل کو حق کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے ہیں اور غلط کو صحیح کبھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو اللہ نے فیصلہ کی وہی صحیح رہے گا قیامت تک تو اسی لیے اللہ سے کہا گے کہ اگر اکثر لوگ کی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اللہ فرماتے قرآن میں اختر احمد اللہ مشرقن کہ اکثر لوگ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اکثر لوگ ہی کرنے والے ہیں لیے شرک سے بچنا چاہیے اور یہ عقیدہ صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کو نجات حاصل ہو یہ دنیا میں مسلمانوں میں یہ بگایا دنیا والے چاہے مسلمان یا کافل لوگ یہ عقیدے میں جو انحراف ہوا ہے اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اسباب کیا اس اسے اسباب اگر ہم لوگ جانیں گے تو پھر یہ سمجھو تو آپ اس کے علاج کر سکتے ہو یہ دیکھتے تقریباً یہ چھ اسباب جو آج کل دنیا میں مسلمان لوگ یا غیر مسلم جو عقیدے میں ان لوگ کے اندر جو بگاڑ ہے اس کے اصل چھ سباب ہیں سب سے پہلا سبب جہالت ہے انسان جب جاہل رہتا ہے اور تو پھر بھی جب کچھ کوئی بھی بتاتا ہے تو انسان وہی سمجھتا کہ صحیح ہے ایک جیسا کہ اگر گلاس آپ لے آؤ خالی رکھو جو بھی آپ بھرنا چاہتے تو وہ بھر جائے گا کیونکہ خالی تو انسان بھی جب جاہر رہتا ہے کچھ بھی کوئی بھی سکھا دے سمجھتا کہ یہی صحیح ہے اگر انسان علم اس کے پاس نہیں ہے تو ضرور وہ غلط سیکھے گا اور یہی آج کل ہوتا ہے آج کل انسان بہت سے لوگ کہتے کہیں بھی بیٹھ جاؤ کسی عالم کے ساتھ بیٹھو خیر ہی تو سنو گے کہیں گے آپ کو کیا پتا ہے کہ انسان جیسا کہ شہد میں زہر اگر کوئی ملا دے تو آپ کو کیا پتا آپ تو جاہل ہو تو اسی لیے جہانت یہی اہم سبب ہے اگر انسان اس اللہ کے رسول بار بار علم سیکھنے کے حکم دیتے تھے کیونکہ جاہل لوگ ہمیشہ غلط ہی سیکھتے ہیں اور خاص کر عقیدے پہ جہالت یہ سب سے بڑی بات ہے آج کل جیسا کہ میں ایک سوال اگر پوچھوں کے طور پر اللہ سبانا خود کہاں کوئی کوئی پوری دنیا میں کوئی کہے گا ساتو آج کے اوپر ہے وہ سب لوگ کہیں گے مجھے پتا نہیں ہے تو جب جس کو پتا نہیں ہے تو جو بھی کچھ بتا دے اور دو تین دلیل الٹی سیدھے سنا دے سمجھے کہ کہیں اس کی بات صحیح ہے لیکن جس کے پاس علم ہے قرآن میں اللہ فرماتے کہ, الرحمن العرش کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش سات و آسمان کے اوپر ہے اور حدیث میں دوسری حدیث میں آتا کہ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش یہ جنت الفردوس کے اوپر ہے تو پھر جب اس کے, جس کے, کس کے پاس کسی کے پاس یہ دلیل ہوگا تو اگر کوئی بھی اس کو آ کے الٹا سیدھا سکھائے تو کبھی اس کی بات نہیں مانے گا لیکن جب اس کا دماغ خالی ہے تو کچھ کسی بھی طریقے سے انسان بھرے تو بھر جائے اور قرآن میں اللہ یہی فرماتے کہ اکثر لوگ بل اکثر عملہ کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں کے اندر یہ خرافات پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اہم سبب جس کے وجہ سے آج کل خوراکات اور بدعات اور عقیدے میں جو خلل ہے اس کا اہم سبب جہالت ہے دوسرا سبب کیا ہے اندھی تقلید اندھی تقلید کے مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ کے مسائل پہ محنت کچھ بھی نہیں کریں گے درس ہوگا تو کہیں گے یار چھوڑو ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ہم جا کے پوچھ لیں گے اور یا اگر میرے اندر غلطی ہوگی تو فلا امام ہمیں بتائے گا تو انسان اندھی تقریب ان آگ بند کر کے آگ میں پٹی لگا کے کسی ایک آدمی کو ایک عالم کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے کبھی سوچتا نہیں ہے کہ اور تفسرہ کرے اس سے دلیل پوچھے اس سے مسائل پوچھے آگ بند کر کے چلتے ہیں اور ایسے مسلمانوں میں اکثریت ہی ہے کسی بھی مسئلہ بتاؤ تو فوراً آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جا اچھا کیوں, کس مذہب کے ہو یا تمہارا کیا خیالات ہے میرا امام جو موجود ہے میرا پلا ملک میں ایک عالم مشرق ایک بڑا ہے وہ یہ بتاتا ہے اور مجھے پکا ہے ب... ہے کہ ان کی بات صحیح ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی بات صحیح ہے کہتے بھی بچپن سے میں ہم لوگ اس پر بھروسہ کہیں گے یہ بھروسہ سے کام نہیں چلتا ان کی بات تو سنو دلیل اس سے پوچھو جو بھی آپ کے دل میں جو باتیں ہوتی وہ اس کے سامنے پیش کرو تو یہ پتا چلے گا کہ انسان کیا ہے کہ یعنی انسان کو آگ بند کر کے نہیں چلنا ہے یہ صرف عقیدے میں نہیں حت کے مسائل دینی مسائل پہ اگر کوئی آپ سے کہے اور آج کے مسلمانوں میں یہی ہے آج کل کوئی اگر عالم ایک کھڑا ہو جائے ممبر میں اور الٹی سیدھی باتیں کہیں کہ یہ کرو وہ کرو تو اگر آپ پہلے بار یہ بات سنتے ہو تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے دلیل پوچھو کسی سے پوچھو کہ یہ دلیل کیا ہے کیونکہ یہ دین کے مسائل لیکن دنیا کے مسائل میں لوگ اتنا بیوقوف نہیں ہیں اگر کوئی انسان کوئی بھی بتا دے کہ یہ کرنا چاہیے تو انسان ہمیشہ اسی کے پیچھے کسی, اگر کسی کے پاس بوس ہو کمپنی میں یا گھر میں کہیں بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہیں جب بھی موقع ملے تو پھر اس سے ہٹ کر کسان اپنے کام سیکھ کر پھر دیکھو کہ اکثر یہی لوگ کرتے ہیں شروع میں آتے ہیں نوکری پہ اور دو تین سال ہو جاتا پھر وہیں چھوڑ کر خود ہی دکان کھول لیتے ہیں کیونکہ سیکھتے ہیں اور دین کے مسائل اگر کوئی کسی سیکھو کہتے دین تو بہت ہی مشکل ہے میں ہمارے میرے بس کی بات نہیں ہے کہیں گے غلط ہے بلکہ دین آسان ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے لیکن تھوڑا سا دماغ کھولنا چاہیے تو آج دوسرے سبب یہ ہے کہ ہم لوگ آگ بند کر کے کسی عالم یا کسی آدمی کے پیچھے چلتے ہیں دیکھتے نہیں کہ صحیح بتا رہا کہ غلط بتا رہا ہے تو اس لیے یہ جاننا چاہیے تیسرا سبب یہ ہے کہ والدین یا آبا و اجداد کے لیے تعصب کرنا یہ بہت ہی بری چیز ہے اور قرآن میں عموماً اللہ یہ چیز کو بہت بار بار ذکر کی قرآن کی آئٹ ہے والا ان اللہ فرماتے ہیں قالو ان آبا انا آث محت اللہ پر کہ کوئی بھی نبی جب بھی آتا ہے اور جب نصیحت کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ آبا اپنے آبا و اجداد کو کسی ملت کسی دین پر انہوں کو پائے ہیں اسی لیے ہم لوگ یہ دین کو نہیں چھوڑیں گے اور آج کے لوگ ایسے ہیں ہم نے خود تجربہ کی ایک آدمی کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا رہتا ہے جبکہ فلا عمل کرتا ہے اور اس کو محبت سے بلایا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک گھنٹہ تک بیٹھتے ہیں سمجھاتے ہیں سامنے سمجھ جاتا ہے لیکن آخری میں ایک ہی جواب دے کر نکل جاتا ہے کہتے یار آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ کام ہم لوگ کے آبا اجداد زمانے سے چر رہا ہے تو اسی لیے ہم کیسے چھوڑے تو یہ مصیبت ہے انسان اگر یہ آپ کو دیکھنا تو دنیا کی چیزوں میں کیوں والدین کی تقلید نہیں کرتے آج کل اگر کوئی والد ابھی فون کر دے اور کہے بیٹا آپ بلا کام یہ کر رہے ہو آپ یہ چھوڑ دو آپ آئیے میرے ساتھ یہاں کھیتی باڑی کرو جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی کرو تو آپ بچہ کیا بتائے گا کہے کہ باپ آپ کے زمانہ الگ تھا ہم لوگ کے زمانہ الگ ہے آپ میرے کام نہیں سمجھ پاتے ہو بلکہ انسان تنگ ہو کے کبھی کبھی انسان الٹا سیدھا بھی سنا دے گا تو یہ دنیا کے مسائل میں تو انسان ہوشیار بن جاتا ہے اور آخرت کے مسائل آگ بند کر کے والدین کے تقریق کرتے آج تمہارے والدین عالم تھے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا والدین یا ہمارے آبا عالم تھے دیندار تھے ان کے پاس سارے علوم تھے کہ ہم ان کی کریں کہ وہ لوگ بھی ان پڑھ تھے تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے تقلید کرنا اور آنکھ بند کر کے کسی کے طبا کرنا اور والدین کے دل تعصب کرنا یہ گمراہی کے ایک بڑا سبب ہے اسی طرح نمبر چار یہ ہے کہ صالحین اولیا انبیاء کے شان میں غلو کرنا دیکھیے انبیاء کی تباہ کرنا واجب ہے صالحین اولیاء جو نیک صالح متقی ان لوگ سے محبت کرنا ضروری ہے لیکن غلو کرنا غلو کے مطلب کہ ان لوگوں کو حد سے زیادہ پہنچانا یا انہوں کے, انہوں کے, انہوں کے ساتھ عقیدہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ غلط اور یہی ہوتا جیسا کہ مثال میں دے رہا ہوں بہت مثالیں ہیں آج جو لوگ غوث اعظم کو ماننے والے ہیں مثال کے طور پر وہ تو انسان تھے وہ بھی خبر پہ ہیں صحیح کہ نہیں تو کیسے لوگ نیک صالح تھے امام ابوقاد جینان رحمتہ اللہ علیہ وہ حنفی مسلک نہیں تھے وہ تھے وہ کبھی انڈیا پاکستان میں نہیں ہے تو ان کے مزار وہاں کیسے ہو گئے وہ تو عراقی میں تھے اور ان کے مزار ابھی عراق میں ہیں تو یہ امام رحمت اللہ علیہ بڑے عالم بہت ہی نیک صالح تھے لیکن اور یہ عموماً جو لوگ بیمار ہوتے تھے تو لوگ آتے تھے ان کے پاس تو ان کے لیے دم کر کے یا علاج کرتے تھے تو شپایا بھی مل جاتی تھے اللہ کے نام لے کر جیسا کہ لوگ ان کو آج کل کچھ لوگ کو وہاں کہتے ہیں تو حقیقت وہ بھی وہاں بھی وہ بھی امام وہ بھی سنت کتاب و سنت پر تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد کچھ لوگ جاہل جو لوگ تھے کہتی تو مبارک تھے زندگی میں جب زندہ تھے تو مبارک تھے تو مرنے کے بعد ضرور ان کی برکات کچھ باقی ہے جیسا کہ ان لوگ کا عادت تھی کہ ہر ہر عالم کے ساتھ کرتے تھے تو ان کے ساتھ شروع کر دیا اور آج کل مسلمانوں کو کتنے بڑے فرقے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ عبد القادر کی شان بہت ہی بڑا ہے تو ان کے ساتھ یہ غلو کرنا غلط ہے کہ صحیح ہے غلط ہے کوئی بھی انسان مرنے کے بعد کبھی نقصان پودا فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتا اگر پہنچا سکتا ہے تو پھر وہ نیچے کیوں بیٹھے باہر نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے لیکن کیونکہ خود آجز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ، اللہ رسول پر ایمان لانا چاہیے اپنے جانوں سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنی چاہیے لیکن غلو کرنا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو پکاریں گے تو میری بیماری ختم ہوگی کہیں گے کہاں سے پائے۔ تو کہیں گے کہ اللہ کے رسول اسلم کی شان بڑھے کہیں گے اللہ کے رسول کی شان بہت اور عزت والے تھے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ تم اس کو معبود بنا دو تو اس لیے یہ جو غلطی ہوئی عقیدے میں جو خلل یہ بھی سبب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ علماء جو اولیاء جو امبیات تھے ان لوگوں کو ہم حق نہیں دے پائے بلکہ ان لوگ کو ان لوگ سے زیادہ یعنی ان لوگ کا حق زیادہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ ہیں ان کے قابل ہے غلط ہے اگر آپ ان کو یہ عزت دو گے تو اللہ کے ساتھ تم نے تو گستاخی کی اگر کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے مثال کے طور پر یہ کہا تم پائے کہ اللہ کا رسول عالم الغیب ہے قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کا رسول عالم الغیب نہیں کہے گی اللہ کے رسول وسلم تھے کہیں گے ہاں اس کی عزت اس کی شان سب کچھ ہے لیکن یہ اللہ کی ایک شفت تم اللہ کے رسول کو دے یہ دے, دے دینا یہ اللہ کے رسول کے شان میں غلو کرنا یہ غلط ہے بلکہ اللہ کے ساتھ یہ گستاخی ہے اللہ فرماتے کہ میرے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اور تم کہتے ہو اللہ کے اصول کو بھی پتا ہے تو پھر تم اعلم ام اللہ کہ تم لوگ زیادہ جانتے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں تو یہ مسائل یہ سبب ہے کہ ہم لوگ اولیا اور صالحین نیک صالح جو لوگ تھے ان لوگ کے شان میں غلو کرنا اور یہ شرک ایک سبب ہے حدیث میں آتا جس سے کہ ان آئے گا حضرت عدلم عباس فرماتے ہیں تو قرآن اوج سعا یا نصر یہ پانچ لوگ تھے کہتے کہ یہ پانچوں لوگ نیک سالے تھے ان لوگ کے مرنے پر ان کے جو اطبار تھے شاگرد تھے یا جو لوگ تھے کہتے کہ یہ تو نیک سالے ہیں ان لوگ چلے گئے دنیا سے تو ہم لوگ کس کے پیچھے عمل کریں کس کو دیکھ کر ہم لوگ عبادت کریں تو ان کی تصویریں بنا دی تصویریں بنانے کے بعد اگلے پشپ والے جبائے کہنے تصویریں کیوں بنائیں ان لوگ کے اندر کچھ راز ہے تم لوگ کے مجسمہ بنائے مجسمہ بنانے کے بعد شیطان اگلے پش کو بتائے کہ یہ لوگ مبارک لوگ ہیں یہ لوگ اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن یہ لوگ فوائد نقصانات تم لوگ سے دور ہٹائیں گے تو لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تو دیکھیے کہاں سے یہ محبت کے نام سے یہ کی آج کل کرسچین لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ حضرت عیشائی اللہ کے بیٹا باللہ جو کہتے ہیں یہ ہی محبت بھی کہتے ہیں تو اسی لیے محبت غلو کرنا یہ غلط ہے کسان اعتدال سنت کتاب و سنت کے مطابق ہر ایک کو حق ادا کرنا چاہیے نمبر پانچ یہ ہے کہ آیات آسمان و زمین کے جو آیات ہے پوری آف میں دیکھو گے اللہ بار بار کہتے کہ وہ لوگ کیوں آسمان کی طرف نہیں دیکھتے زمین کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ کی جو قونی آیات بہت زیادہ ہیں اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو اگر کوئی غور کرے گا تو اللہ پر ایمان ضرور ہمیشہ مضبوط رکھے گا آج کل ہم لوگ سفر اللہ بیمار ہوتے ہیں بیمار ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے تو آپ اللہ سے مانتے اور پیر سے بھی مانتے ہیں حالانکہ اگر آپ آسمان اور زمین کی تخلیق میں دیکھو کہ یہ پیر دنیا میں کیا بنا کے گئے کچھ نہیں بلکہ خود ہی کھاتا تھا پیتا تھا باتھ روم بھی جاتا تھا موت بھی ان کو آ گئی اور اللہ جو یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ جو ہر چیز کو کرنے والے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اگر آپ اس چیزوں میں غور کرو گے تو آپ کبھی یہ عمل نہیں کرو گے سات ادنا چیز اپنے ہاتھ میں دیکھو کہ یہ ساری طاقت قدرت جو بھی اللہ نے رکھی ہے سارے دنیا کے نظام وہی چل رہا ہے کبھی اس میں خلل نہیں پیدا ہوتا ہے کیا یہ اللہ اور یہ پیر یا یہ بدھ جو ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ بار بار اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ چیز پر اگر کوئی غور کرے گا تو کبھی شرک نہیں کرے گا بلکہ مومن بنے گا اللہ کے رسول اللہ فناتے ہیں من عباد العلماء کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سے خشیت کرنے والا زیادہ تر کون لوگ ہیں علماء عالم لوگ کیونکہ وہ لوگ اللہ سے قریب ہے آخری سبب یہ ہے کہ تربیت نہیں دو سبب اس کو ایک ہی سبب بتائیں دو سبب ایک بری تربیت اور خراب ماحول اور خراب صحبت یہ بہت ہی بڑا اثر اور یہ دیکھا جاتا ہے ایک انسان کے عقیدہ ماشاء اللہ صحیح رہتا ہے اور دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد یا برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیونکہ وہ خود جاہل ہے تو ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ ہم لوگ کے پاس آتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کمرے میں یہی بات کرتے ہیں اور ایسے عقیدے کے مسئلہ پر چھیڑتے ہیں جو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے اور اکثر لوگ غلط عقیدہ والے ہیں وہ اپنے طرف کھینچتے ہیں اور یہ جاہل آدمی جو اصل ان کے خاندان والے خود ہی صحیح عقیدے پر تھا کیونکہ جاہل تھا تو اس لیے یہ انوں کے بعد بات سن سن کے وہ عقیدہ آپ نے بدل دیا تو اس لیے صحبت کے بڑے اثر ہیں آپ ہمیشہ اپنے بچوں کی صحبت دیکھو اس لیے ہم نے شروع میں بتایا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ اگر آپ نہیں سکھاؤ گے تو کہیں بھی دنیا میں جا کے وہ سیکھ سکتے ہیں اور عموماً بچے اس طرح سیکھتے ہیں ہم لوگ بھی بچپن جب اسکول بچ میں جاتے تھے تو جیسے پندرہ شعبان آئے اب اسکول والے جیسے بچے نہیں جاتے ہیں وہ تو حلوہ اب مٹھائی بانٹنے لگتے ہیں اور کہتے آگ شب بارات ہے اچھا کپڑا پہن کے آگے اب ہم بھی بچے ہمیں کیا پتا ہے کہ صحیح کی غلط ہے جب تک والدین ہمیں نہیں سکھائیں گے کہ یہ کرنا غلط ہے یہ قرآن و سنت میں کبھی کوئی ثابت نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے دن بھی وہ حلوہ کھائیں گے والدین پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہم بھی پہنیں گے تو بہت سے والدین سمجھتے کہ بچہ ہے یار دے دو رو رہا ہے تو اس طرح صحبت کے اثر ہیں لیکن اگر آپ پہلے تعلیم دو گے ماحول بچے کے اچھے طریقے سے آپ دو گے بلکہ بچے نہیں آپ کے بھی ماحول سے یہ ہونا چاہیے اگر کوئی مسلمان ہندو کے بیچ میں رہتا ہے تو کچھ دن بعد یہ ہندو یہ ہندو مذہب یہ کافروں کے مذہب جو پہلے اس کو خراب سمجھتا تھا اب اس کے خراب دل میں نہیں لگتا ہے اسی لیے ہم نے خود دیکھا کہ ایک شروع میں ہم لوگ اگر آپ کے مث نزدیک یہودی تو بہت ہی برا آدمی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کے کام کرنے آپ کے کام کرنے کی جگہ یا آپ کے روم میں ایک یہودی آ جائے اور اچھے اخلاق آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ کی نظریہ بدل جائے گا کہ نہیں کچھ دن بعد آپ کہو گے نہیں یہودی لوگ سارے لوگ خراب نہیں ہیں اور کچھ دن بعد کہو گے نہیں یہودی لوگ اچھے ہیں یہ نظرے کیوں بدل گئے کیونکہ آپ اس کے ساتھ رہنے لگے تو اس لیے کاتروں کے صحبت یا خراب عقیدے والوں کے صحبت کی وجہ سے عقیدہ آپ کے بھی بدل سکتا ہے اسی لیے ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو اچھے عقیدے والے ہیں بہت سے حضرات اسے میں نے خود دیکھا یہ بہت سے مسائل آتے خاصے اپنے ملک میں کہتے کہیں تقریر ہو رہا ہے کس کا ہے یہ ان کہ جو قبر کو مزارات والے تو کوئی آدمی جاتا ہے کہتے ہم یار جاتے دیکھتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو آپ ایک بار جاؤ گے وہ میلے میں آپ کو سامان خریدنے حلوہ خریدنے کے لیے جاؤ گے تو کچھ ہو سکتا ہے باتیں کوئی کھینچ لے یا کوئی باتیں آپ کو پسند آ جائے تو پھر آپ دھیرے دھیرے اسی کے قریب چلے جاؤ گے اسی لیے صحبت اہم چیز ہے اور ماحول صحیح ہونا چاہیے ماحول کی وجہ سے انسان جو فاسق فاجر ہوتا ہے نیک ساری بھی بن سکتا ہے اور مومن انسان بھی فاسق بن سکتا ہے اللہ کے رسول فرمت المر کہ انسان اپنے دوست کی دین اور رنگ پہ ہوتا ہے من يخالل اسے تم میں سے یہ دیکھے کہ کس سے دوستی کرے بہت سے لوگ الٹا اسے شادی کرتے ہیں اور یہ بھی اہم سبب ہے یہ بھی دوستی کی اصل ہے بہت سے لوگ ہم میں سے کیا شادی جب ہوگی تو ایسے لڑکی سے کریں گے جو خرافات اور بدات والے گھر سے کریں گے شاء اللہ ہم سدھاریں گے اس کو اور کہاں سدھار پاتا ہے لڑکی سے دو تین شروع میں بات کرتا جب دیکھتا کہ اس کے پاس خود جا لے تو کیا بتائے گا اور وہ تو سیکھ آئے تو بہت سے لوگ الٹا دیکھا گئے کہ خود بدل جاتے ہیں اور بہت سے بدل جاتے ہیں اور خود ہی وہی کام کرنے لگتے ہیں جو وہ لوگ کرتے تھے وہ کی بیوی کرتی ہے ان کو خوش رکھنے کے لیے یا سمجھتا کہ یہی بات ہے کیونکہ انسان اسی لیے ہمیشہ اپنے عقیدہ بچانے کے لیے ایسے صحبت اختیار کرو جو اچھے ہیں تو یہ تقریباً چھ اہم اسباب ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ عقیدے میں بگڑ جاتے ہیں اور ان کے تبدیلی یعنی ان کے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے آخری مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم عقیدہ صحیح ہو جائے یا لوگوں کو عقیدہ سکھانے کے لیے اس کے حل کیا ہے اسباب بتایا گیا کہ چھ اسباب ہے جس کی وجہ سے لوگ صحیح عقیدہ غلط عقیدے پا جاتے ہیں بتا کہ ایک جہالت ہے ایک اندھی تقلید ایک تعصب والدین یا آبا اجداد کے لیے ایک نیک صالح لوگ کے شان میں غلو کرنا نمبر پانچ یہ ہے کہ آیا تو آسمانی اور دنیاوی جو دلائل ہیں اللہ نے جو کیے ہے اس پر غور نہیں کیا جاتا ہے اور آخری ہے کہ ماحول تربیت اور کیا ہے یہ تنشیعات, بیعت اور والدین کے اثر یہی ہے اب یہ صحیح کرنے کے لیے اور یہ عقیدہ میں جو اس کا حل کیا ہے کہ ہم لوگ عقیدہ کس طرح صحیح کریں اس کا حل اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وہ کیا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ کتاب اور سنت کی طرف لوٹ آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں علم سیکھیں کوئی بھی انسان ابھی سے تمنیت کر لو کہ میں دوبارہ دین سیکھوں گا لیکن کس طرح کتاب اور سنت کی روشنی میں اگر آپ یہ شروع کرو گے تو آپ کی صرف عقیدہ صحیح نہیں ہوگا عقیدہ بھی صحیح ہوگا آپ کی ساری عبادات بھی صحیح ہو جائے گی تو یہی ایک سبب ہے کہ اگر ہم لوگ سارے لوگ غیر صحیح طریقے سے کتاب اور سنت کے مطابق عمل کریں اور تعصب اگر چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کے سارے لوگ کا عقیدہ صحیح ہوگا اور دیکھا گیا الحمد للہ بہت سے لوگ اپنے ملک میں کتنا شرک اور خرافات کرنے آئے کرتے آئے اور یہاں آنے کے بعد ایسے دروس میں بیٹھے خطبات سنیں علما کے ساتھ بیٹھے تو ان لوگ کے عقیدہ مکمل چینج ہوں گے چینج ہو گئے کیوں کیونکہ کی وہ لوگ ابھی کتاب اور سنت کو سمجھنے لگے کہ دین کس طرح سمجھنا چاہیے علم کس طرح سیکھنا چاہیے اب ان لوگ کے سامنے یہ راضیں کھل گئی اسی لیے بہت سے لوگ علم سیکھنے کے بعد اور کتاب و سنت کے روشنی میں سیکھنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ دوبارہ شرک اور خرافات کی طرف نہیں لوٹتے ہیں لیکن الٹا تو دیکھا جاتا ہے یہ تو سوال ہمیشہ اٹھانا چاہیے کہ جو لوگ کتاب اور سنت پر علم حاصل کرتے ہیں اور صحیح دین پر رہتے ہیں کیوں لوگ وداعت اور خرافات کی طرف نہیں لوٹتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دین ہے ان کے پاس صحیح عقیدہ ہے انوں کے پاس علم ہے اور کتاب و سنت سے محبت ہے اور الٹا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو کتاب و سنت سے واقف نہیں ہیں جاہل ہوتے ہیں جو کتاب و سنت والوں کی دشمنی ان لوگ سے کرتے ہیں آپ دیکھو گے لیکن ان لوگ کو سمجھنے کے بعد یہ لوگ ماشاء صحیح عقیدے پر آ جاتے ہیں اور حق پہ آ جاتے ہیں اور کبھی آپ دیکھو گے دین سمجھنے میں کتاب و سنت کے مطابق سمجھنے میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی انسان سوال اگر کچھ بھی کرتا ہے تو فوراً جواب قرآن و سنت میں حاصل ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہم لوگ کے ملک میں ہیں جو خرافات کرتے ہیں عقیدے کے خلاف کرتے ہیں ان لوگ دیکھیں گے کہ عقیدے کے ان لوگ کے عقیدے کے مسائل بہت ہی ٹکراؤ ہیں کوئی اس طرح کہتا ہے کوئی اس طرح کہتا ہے کوئی اس چیز کو منفی کرتا ہے پھر دوسرے انداز سے اس کو کیا ہے مثبت کرتا ہے کیونکہ علم کے بغیر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتا ہے اور علم کے ذریعے سے ہر چیز اللہ سبحانہ اور برقرار رکھتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد کسان عبادت میں بھی لذت حاصل کرتا ہے عبادت بھی دل سے کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس کے دل کبھی نہیں کہتا ہے کہ ہم یہ عبادت چھوڑے اور جو جہالت پہ رہتا ہے اب دیکھو گے ان کے حال یہ کبھی عبادت کرے گا کبھی چھوڑے گا کبھی مومن بنے گا کبھی فاسق بن جاتا ہے کبھی مصیبت آئے تو اللہ والے بن گئے مصیبت ختم ہو گئی تو پن نہیں کیا کرتا ہے کیونکہ انسان جب اللہ سے قریب رہتا ہے تو اللہ بھی اسی کو حفاظت کرتا ہے اور اس کا قدم ثابت کرتا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ سادہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہمیشہ صحیح رکھے اور ہم لوگوں کو دین اور اسلام پر قائم دائم رہے رکھے اور ایمان کی حالت پہ ہم لوگوں کو افات دے صلی اللہ علیہ محمد وصحب اجمین ان اجمعین انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ توحید کے مسئلہ بتائیں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہے توحید کے اقسام کیا ہے اور توحید یہ اللہ سے تعلق ہے کہ اللہ پر کس طرح ایمان لانا چاہیے توحید کے جلید اور توحید کا مطلب کیا ہے ہم لوگ اکثر توحید توحید سوتے ہیں توحید کا مطلب اور اسے اقسام کیا ہے اور دلیلیں کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور صلی اللہ علیہ محمد علی و اسی کے متعلق مطلب اگر کسی کو سوال کرنا ہے با کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھو